مرانا مختار موردن کو حضرت العلامہ طایب مختلف و بیانوں بی تری سی دا پارا زمنگ دکان پتہ یاد سی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان کلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی اور انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس لا اله الا الله العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وما الذين اوتوا الكتاب الا من بَادِمَا جَاءَ الْعِلْمُ ضَيَاءَ مِمَّا بَادِمَا جَاءَ الْعِلْمُ ضَيَاءً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ الله خود اللہ گواہ ہے اس حقیقت پر کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں اور فرشتے بھی اس کی شہادت دیتے ہیں اور اہل علم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہی حاکم ہے انصاف کا اس کے سوا کوئی الہ نہیں اس لیے کہ غالب بھی وہی ہے حکمت والا بھی وہی ہے بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے اور اس مسئلہ توحید میں اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے مگر علم کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اس کی سزا ضرور پائے گا بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے سبحان رب العزت عماء یسفون وسلامر علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ مسل علی سیدنا و مولانا محمد آل سیدنا و مولا نا محمد و بارک وسلیم سمئی گزشتہ دو درسوں میں تقریباً قرآن پاک کی عظمت اہمیت اور فضیلت کے متعلق گفتگو ہوئی حقیقت میں اور اس بات میں رائی برابر شبہ اور شک نہیں کہ اللہ کی یہ آخری کتاب پاک عظیم کتاب ہے اس لحاظ سے کہ یہ کلام اللہ ہے اور اس لحاظ سے کہ اس نے پچھلی تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا اور اس لحاظ سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی جس طرح اللہ کو اپنی پوری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فضیلت کا تناسب بھی نہیں لگایا جا سکتا کہاں اللہ اور کہاں مخلوق کہاں اللہ اور کہاں فرشتے کہاں اللہ اور کہاں انبیاء کوئی نسبت ہی نہیں ایک اور سو کی کچھ نسبت نہیں اللہ میں اور مخلوق اس طرح اللہ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح قرآن پاک کو باقی سب کتابوں پر فوقیت حاصل ہے کوئی کتابیں کتنی ہی اعلی کیوں نہ ہوں کتنے ہی بڑے آدمی کی لکھی ہوئی کیوں نہ ہو اس میں غلطی کی گنجائش و موجود ہے خود احادیث میں علماء کو ضرورت پڑی اسمائے رجال کی اور انہوں نے وہ سارے نام جو کسی روایت کے ضمن میں آتے ہیں مثلا امام بخاری اپنے سے شروع کر کے نبی پاک تک پہنچاتے ہیں سند امام ترمزی اپنے سے نبی پاک تک پہنچاتے ہیں ابو داود اپنے سے نبی پاک تک پہنچاتے یعنی بخاری کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا وہ کہتا تھا کہ میں نے فلاں سے سنا وہ کہتا تھا کہ میں نے فلاں سے سنا وہ کہتا تھا کہ میں نے فلاں سے سنا اور وہ کہتا تھا کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا اور وہ صحابی کہتے تھے کہ میں نے امام المبیا سے سنا یہ سند الا کو یہ ضرورت پڑی کہ یہ جتنے راوی ہیں ان کو جمع کیا جائے پھر ایک ایک پر انہوں نے بحث کی یہ کون تھا اب میں اگر روایت آپ کے سامنے پیش کروں میں کہ میں نے مولانا حسین علی سے سنا رحمت اللہ تو جس بندے نے میری ہسٹری جمع کرنی ہے نا اس بندے نے کہنا ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے مولانا حسین علی سے سنا یہ تو پیدا ہی ان کی وفات کے بعد ہوئی سمجھ آئی میری یہ کوشش کی انہوں نے بھائی یہ ان کی زندگی میں پیدا ہی نہیں ہوا اس کی ملاقات کیسے ہو گئی تو ظاہر بات ہے میں نے ان کے کسی شاگرد سے سنا اور انہوں نے مولانا یہ سند اور اگر میں ایسے کرتا ہوں نا تو پھر میں امین نہیں سمجھا جاؤں گا اور وہ علماء میری ہسٹری میں لکھیں گے کہ ڈنڈی مارتا ہے کسی کسی جگہ پہ یہ راوی جو ہے یہ ڈنڈی مار دیتے تو حدیث سے بڑھ کے تو کوئی کتاب نہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے ایک صنعت کی ضرورت پھر اس کی کھوج کی ضرورت پھر راویوں پر بحث اور تمہیس کوئی کتاب ایسی نہیں ہے بس صرف ایک کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے زال کل کتاب لا رہی یہی وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش تو یہ اس کی عظمتوں کی دلیل ہے پھر ایک دفعہ سمجھیے گا پھر ایک دفعہ یہ بات ذہن میں بٹھائیے گا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 عام میں سے کوئی آدمی انکار کر سکتا ہے کہ یہ عظیم کتاب نہیں یہ تو سب مانتے ہیں. لیکن دوسرا نقطہ جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے اسی طرح یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے اس وقت یہ مظلوم ترین کتاب ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس کے مظلوم ترین ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس امت کو یہ عطا کی گئی مجھے آپ کو دی گئی یہ امت آج تک اس کے نزول کا مقصد ہی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا بندہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ آئی کیوں تھی بندہ اسے ختموں والی کتاب سمجھ لے بندہ اسے تعویزوں والی کتاب سمجھ لے بندہ اسے دم والی کتاب سمجھ لے بندہ اسے کال قرار قسم والی کتاب سمجھ لے بندہ اسے معاملات کے نمٹانے والی کتاب سمجھ لے اور قرآن پکار, پکار پکار پکار پکار کے کہے کہ نہیں ہو لوگو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم میرے ختم کرواؤ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم و قرار اور قسم کے ٹائم مجھے اپنے سر پہ اٹھاؤ نہیں لوگو میں تو آیا تھا ہدل ناس کیا بن کے ہدل متفقین ان ہاضل قرآن یادی لکوم لے یت فکر لے یتبرو میں آیا تھا کہ مجھ میں تدبر کرو میں <سرح> آیا تھا کہ مجھ میں سوچ بچار کرو میں <سرح> آیا تھا ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والا تو قرآن پاک کتاب برکت بعد میں ہے اور صحیفہ ہدایت اس کے آنے کا مقصد بات پھر لمبی ہو جاتی اور میرا مقصد وہ رہ جاتا ہے ہم تو پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے ہیں ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے دائیں کان میں آزان بائیں میں تکبیر کہی گئی عبد الرحمان عبد اللہ مسلمانوں والا نام رکھا گیا چار پانچ سال کے ہوئے کچھ بولنے لگے تو سب سے پہلے ماں نے اللہ سکھایا اور پھر لا اللہ اللہ سکھایا پھر بسم اللہ سکھایا کچھ بڑے ہوئے تو ہمیں مسجد میں داخل کر دیا گیا نورانی قیدا ہمارے ہاتھ میں پکڑوا دیا گیا ہم تو ہیں جماندرو مومن پیدائشی پیدائشی شروع کے ہمارے باپ دادا مومن تھے ہمارے پردادا مومن تھے ہمارے والدین مومن تھے ہمارے چچا مومن تھے ہم تو پیدائشی مومن ہیں جن کے گھر میں قرآن شروع میں موجود ہے جنہوں نے بچپن میں چھ سال کی عمر میں اسے گود میں اٹھایا پڑھنے لگے اس قرآن کو چھ سال کی عمر میں مرتے ٹائم تک سمجھ نہ ہی کیوں آیا ہے کس لیے آیا ہے اس کے مقابلے میں جب جنات کا داخلہ آسمان کی طرف بند کیا گیا تو جنات نے زمین پہ آ کے کیا کوئی نو گل زمین تے ہو گئی ہے کہ ہمارا داخلہ آسمان کی طرف بند ہو گیا ہے چابک لگنے لگے ہیں اور وہاں سے مارا جانے لگا ہے تو وہ بیٹھے مشرا ہوا پھرو بھائی زمین کے کونوں میں دیکھو وہ کون سی نئی بات ہو رہی ہے قرآن نے اس کو بیان کیا کہ جنوں کی ایک ٹولی کا رخ اللہ نے مکہ مکرمہ کی طرف ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ مکرمہ میں آئے نبی پاک صبح کی نماز ایک باغ میں پڑھا رہے ہیں چند صحابہ آپ کے پیچھے قرآن پاک کی جو کرات ہوئی اور آواز آئی مکہ مکرمہ کا شہر ہو پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہو اور زبان محمد الرسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم پتا نہیں کیسا منظر ہوتا ہوگا کیا عالم ہوگا اس وقت نبی پاک پڑھ رہے اس کے قریب سے گزرے ان کے کان میں قرآن کی آواز آئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یہی <سؤال> ہے وہ بات بھائی یہی یہ ہے وہ بات سنو سنو یہ بڑی عجیب کتاب ہے بڑا عجیب انداز ہے بڑی عجیب کتاب ہے یہی یہ ہے وہ بات قریب آئے نا تو نبی پاک پڑھ رہے ہیں وہ آپس میں بولنے لگے نا ابھی تو وہ مومنی نہیں بنے ابھی تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ابھی تو انہوں نے میرے نبی کے مرید نہیں بنے ابھی تو انہیں اسلام کا پتہ نہیں ابھی تو انہیں قرآن کے پتہ بھی نہیں ہے لیکن آپس میں بولتے بولتے قریب ہوئے نا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے اتنی خوبصورت کتاب پڑھی جا رہی ہے ان سے تو چپ کرو چپ کرو خاموشی اختیار کرو معلوم ہوتا ہے قرآن کا یہ فطرتی ادب ہے قرآن کا یہ فطرتی احترام ہے قرآن کا یہ فطرتی ادب ہے کہ ایک پڑے سنیں تو دوسرے سنے ویزا کور قرآنوں فس میں او سے قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو اور سنو آیت ہے قرآن پاک کی احادیث کا نمبر دوسرے درجے پر ہے اور یہ آیت ہے قرآن پاک کی میں سے جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو اور سنو آئم اربا میں سے امام مالک بھی امام احمد ابن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں کہ جو جہری نماز ہوتی ہے مغرب کی اور عشا کی اور صبح کی ان تین نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے یہی امام احمد کا مسلک ہے یہی سعودی عرب والوں کا مسلک ہے یہی امام مالک کا مذہب ہے یہی امام شافی کا بھی ایک مسلک ہے اور امام ابو حنیفہ سراج الائمہ فرماتے ہیں چاہے امام آہستہ پڑے چاہے زور سے پڑے امام کی قرات مختدی کے لیے کیا ہے کافی ہے وہ کہتے ہیں یہاں دو حکم ہیں ایک حکم ہے سننے کا ایک حکم ہے چپ کرنے کا خاموشی اختیار کر لو غور سے اس کو سنو مجھے پتہ ہے کہ لوگ کہہ دیں گے یہ خطبے کے بارے میں ہیں مجھے پتا ہے لوگ کہہ دیں گے یہ کافروں کے بارے میں ہے یہ آیت کافر پڑا کرتے تھے کافر شور مچایا کرتے تھے تالیاں پیٹا کرتے تھے اور ان کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم ہو خاموش ہو جاؤ یہ تعویلیں ہیں لوگوں کی تعویلے کرتے رہتے ہیں کافروں کے لیے ہے جی کافروں کو کہا جا رہا ہے جی کافر شور مچاتے تھے جی مومنوں کے لیے نہیں ہے ذرا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور سمجھدار طبقے کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں بات بڑی دلچسپ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے بارے میں ہیں اور کافر شور مچایا کرتے تھے اور ان کو کہا گیا کہ چپ کرو پھر جب یہ ایت اتری تو وہ چپ کر گئے من گئے اس ایت جب وہ کلمہ ہی نہیں پڑتے اس آیت کو وہ مان گئے بولتے نہیں وہ تو چپ کرتے نہیں وہ تو چپ کرتے نہیں جن کو یہ آیت چپ کرا رہی ہے وہ چپ کرتے نہیں اور مومنوں کو یہ چپ کراتی نہیں آئی کیوں ہے اتاری رب نے کیوں ہیں جن کو چپ کرانا چاہتی ہے وہ کرتے نہیں مومنا نو یہ کراندی نہیں او میرے بھائی اس آیت کا اگلا حصہ پڑھو جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو اور سنو لا ترحمون تاکہ تم پہ کیا, کیا جائے تو کافروں پہ رحم کیا جاتا ہے امام احمد ابن حنبل نے اس آیت کے متعلق کیا لکھا حضرت عبد اللہ ابن نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا امام ترمزی نے اس آیت کے متعلق کیا کہا ابن تیمیہ نے اس آیت کے متعلق کیا کہا ابن عباس نے اس آیت کے متعلق کیا کہا امام احمد ابن ہمبل کہتے ہیں اجمال علماء اجمال علماء ماں سمجھتے ہوت ہونا اجمال علماء اجمال اولاما انہا نزالت فسلا تل مفروزا تمام علماء کا اجما ہے اس بات پر کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں یہ امام احمد ابن امبل کہتے ہیں یہ دوسری صدی کی بات ہے جی یہ امام بخاری کا استاد ہے جس بخاری کی تقلید کرتے ہو اور بخاری بخاری کرتے نہیں تھکتے ہو یہ امام احمد ابن حنبل اس بخاری کا کیا ہے بولو یہ امام احمد ابن حنبل اس بخاری کا کیا ہے استاد ہے یہ امام احمد بخاری کا استاد ہے بخاری کا استاد کہتا ہے پوری امت کے علماء اس بات پر جمع ہیں کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں اتری ہے کہ جب امام صبح مغرب عشا جمعہ عید کے دن زور سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ غور سے اس کو سنیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ قرآن ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں انفیوں کے پاس دلیل ہی کو نہیں ہمارے پاس تو قرآن دلیل ہے قرآن کی آیت دلیل ہے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے جس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے زال کل کتاب لا رہی نہ اس پر کوئی جرہ ہو سکتی ہے نہ اس پر کوئی جرا ہو سکتی ہے لا صلاح اللہ فاتحت الكتاب جو آپ پیش کرنے لگے ہوئے اس میں تو ایک راوی ہے محمد ابن اساق جس کو امام مالک کہتے ہیں دجال من وہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا جس روایت پہ ناچتے پھرتے ہو اور ساری امت کی نمازوں کو خراب کرتے پھرتے ہو کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی یہ جو امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں اجمال علما پورے علماء اس بات پہ اکٹھے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ نماز کے بارے میں اتری ہے پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں امام احمد کن علماء کا ذکر کر رہے ہیں دوسری صدی میں جو تھے امام احمد ابن حنبل کس کا ذکر کر رہے ہیں تابعین کا تبا تابعین کا صحابہ کرام کا ابھی تو نبی پاک کو فوت ہوئے ڈیڑھ صدی بھی نہیں گزری جن علماء کا تذکرہ کر رہے ہیں امام احمد ابن حنبل تو امام احمد کہنا چاہتے ہیں تبا تابعین تاب اور صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت اتری ہے کس کے بارے میں بخاری کی ایک حدیث ہے ایزا قبر ال امام جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو رکو کرے تو رکو کرو سیدا کرے تو سیدا کرو ادا کالا سمے اللہ علیمن حامدہ کولو رب الم نبی پاک طریقہ سکھا رہے ہیں نماز کا سنیے ذرا وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کرو وہ رکو کرے تم بھی رکو کرو وہ سیدہ کرے تم بھی سیدہ کرو وہ سمے اللہ علیمن حامدہ کہے تو تم ربنا لکل ہمت کہو سنا امام بخاری نبی پاک کا فرمان نقل کرتا ہے نبی پاک نے فرمایا ازا کال المامو غیر المقوب علیہم ولازوالین جب امام غیر المقوب علیہ وزالین کہے تو تم کیا کہو معلوم ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا ضالین کہنا مقتدیوں کا کام نہیں یہ کام کس کا ہے امام, امام کا ہے جس کو نبی پاک ذکر ورنہ جس طرح نبی پاک ذکر کرتے آ رہے تھے وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کرو وہ رکوع کرے تم رکوع کرو وہ سجدہ کرے تم سجدہ تو یہاں بھی کہنا چاہیے تھا وہ غیر المغضوب علیہم ولا ضالین کہے تو تم بھی غیر المغضوب علیہم ولا کہو اگر مختدی کو بھی پڑھنا ہوتا لیکن یہاں آ کے نبی پاک نے الگ کر دیا وہ فی روایت اور ایک روایت میں آیا ازا کالل کاری ایزا کالل کاری کاری کس کو کہتے ہیں؟ بولو تو پڑھنے والا ایک ہے کہ بہت سارے ایک ہے ازا کال الاری جب کاری کہے غیر المقوب علی زوالین کولو آمین تم پیچھے کیا کہو آمین اتنی زیادتی کرنا کہ جو فاتح نہیں پڑتے ان کی نماز نہیں ہوتی امام احمد بن حمل کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں امام ابو ونیفا کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں ان کے شاگردوں کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں یہ پاکستان بنگلہ دیش ترکی کے جو مسلمان ہیں ان کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں یہ امام احمد ابن حمبل کے جو ماننے والے ہیں اور امام مالک کے جو ماننے والے ہیں ان کی نمازیں نہیں ہوتی یہ بیت اللہ میں جو سورت فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑی جاتی ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں خوف خدا چاہیے اختلاف ہوتا رہتا ہے لیکن اختلاف کو کفر اسلام کی بنیاد بنا لینا اختلاف کو نماز ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد بنا لینا اس کا نام زیادتی ہے اور یہ جاہلوں کا کام علماء کا کام نہیں ہے یہ یہ جاہلوں کے کام ہے جاہل لوگ غلط فتوا بازیاں کرتے ہیں جاہل لوگ غلط لائن پہ لگاتے ہیں لوگوں کو کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے کتنے صحابہ ہیں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں کتنے اور یہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کو کتنے صاحبی روایت کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو پتا ہے یہ جو روایت ہے کہ فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کو کتنے صحابی روایت کرتے ہیں ایک کتنے صحابہ میں سے ایک لاکھ میں سے اگر یہ مسئلہ ضروری آتے دین کا ہوتا نماز ہونے نہ ہونے کا مطلب ہوتا تو اس کو تو ڈھیر سارے صحابہ روایت کرتے لیکن اس کو روایت کرتا ہے ابادب بن سامت ایک صحابی اس کے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد اس کے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد تین زمانوں میں اس کو روایت کرنے لیے اس روایت کو اس میں یہ لفظ موجود ہے ابو داؤد میں جو اکیلا ہے ذرا اس کی بھی سنو تمہیں پتا چلے کہ وہ راوی کیسے اور وہ روایتیں کس طرح کرتے ہیں وہ جو دوسرا اکیلا ہے نا وہ ایک کتاب میں اس کو روایت کرتے ہوئے کہتا ہے فاتحہ اور فاتحہ کے ساتھ کچھ اور جب تک نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی یہ فاتحہ کے سوا کچھ اور کیا ہے جی اگلی سورت فاتحہ کے ساتھ کچھ اور یہ اگلی سورت تو یہ جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں یہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اگلی سورت بھی پڑھتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اور راوی کہتا ہے آگے بھی پڑھنا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ مقتدی کے بارے میں نہیں ہیں یہ اس بندے کے بارے میں ہے جو اکیلے نماز پڑھنا ہوں میں یہ بات کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن ایسا نہ مصیبت بنا دی ہے لوگوں نے بھئی نماز ہی نہیں ہو بھائی آپ پڑھتے ہیں پڑھیں آپ کا مسئلہ کیا پڑھنے کا پڑھیں پڑھتے رہے ہیں آپ کا مسئلہ ہے لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں آپ ان کے نمازوں پہ آساف کرنے لگے کہ ان کی نمازیں ہی نہیں ہوتی یہ پوری امت جو ہے پورا پاکستان پورا ہندوستان پورا افغانستان پورا ترکی یہ حملی یہ مالکی یہ سعودی عرب والے یہ عرب کنٹری کے جو لوگ ہیں کچھ خوف خدا کریں یاد یہ سارے نماز ان میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی یہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارے علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت اتری ہے کس بارے میں نماز, نماز کے بارے میں تو یہ امام احمد ابن حمل تو اس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے یاری کی رات میں فاتحہ نہیں پڑتے تھے تو امام احمد کی نمازیں بھی بالکل تو وہ جنات جب قریب آئے نا اور انہوں نے قرآن پاک سنا جنات نے تو سن کے وہ گئے واپس اپنی قوم کے پاس جب قوم کے پاس گئے نا اور وہاں جا کے تبلیغ کی نا اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بتایا کہ قوم کو جا کے وہ کیا کہتے تھے کس طرح یہ واقعہ سناتے تھے انتیسویں پارے میں سورت جن میں اس کا تذکرہ کیا قرآن نے کہا وہ جنات غور سے قرآن سن کے بدبر سے قرآن سن کے خاموشی سے قرآن سن کے جب واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو اپنی قوم کو کہتے ہیں انا سمینا قرآن آجبا <تصفح> <تصفح> ان سمے نا قرآن ہم <lutha> <N -line> نے تو آج بڑی عجیب کتاب سنی ہے آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے وہ جنات جنہوں نے پہلے دن قرآن پاک کو سنا ان کو پہلے دن سمجھ آ گئی. یہ قرآن کیوں آیا تھا اس کے نزول کا مقصد کیا تھا وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں انا سمے نا قرآن حاجبا یادیل رشدے رشد یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا تو ان کو پہلے دن سمجھ آ گئی کہ قرآن کے نزول کا مقصد ختم پڑھنا نہیں یہ جڑے نے ان نہ سمجھے جن کے گھر میں قرآن آیا یہ انہوں نے سمجھا مقصد بھائی ختموں والی کتاب ہے دنوں والی کتاب ہے قسموں والی کتاب ہے کال قرار والی کتاب ہے جنوں کو پہلے دن سمجھ آ گئی یادیل رشتے <سلام> یہ ہدایت دیتی ہے سیدھے رستے کی آپ کو آج تک سمجھنا آئی یہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے اس کے اترنے کا مقصد کیا تھا اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا اللہ نے یہ قرآن کیوں اتارا پوچھیے کسی سے کل بازار جائیے پوچھئے دوستوں سے پوچھئے علماء سے پوچھئے یہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے یعنی یہ منوانا کیا چاہتا ہے تسلیم کیا کروانا چاہتا ہے اقرار کس بات کا کروانا چاہتا ہے کیا چیز لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے جنات نات کو پہلے دن سمجھ آ گئی اور اپنی قوم کو کہتے ہیں انا سمے نہ قرآن آ جا یادی الا رش دے فام نا بھی ولن نشرے ولن نشرے کہو ایک دفعہ ولن نشرے کا ولن نشرے کا بے ہم تو اس قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ان کو پہلے دن سمجھ آ گئی کہ قرآن منوانا یہ چاہتا ہے کہ خالص عبادت کرو تو کس کی خالص پکار کرو تو کس کی نظر و نیاز دو تو کس کی سجدے کے لائق ہے تو صرف اللہ مشکل کشاہ ہے تو صرف اللہ حاجت روا ہے تو صرف اللہ عالم الغیب ہے تو صرف اللہ حاضر ناظر ہے تو صرف اللہ نافع و زار ہے تو صرف اللہ موتی و مانع ہے تو صرف اللہ غائبانہ پکار سننے والا اللہ صرف اللہ حالات کو جاننے والا صرف اللہ اور داتا ہے تو صرف اللہ گنج بخش ہے تو حضرت علی حجویری نے کہا تھا گنج بخش بھی اللہ تے رنج بخش بھی اللہ لیکن تصیں علی حجویری دی تے مننی نہ ہوئی ان کی تو تم نے ماننی نہیں صرف پوجنا ہے ان کے نام پہ کھانا پینا ہے حضرت علی ہجویری کشف المحجوب میں کہتے ہیں گنج بخش بھی اللہ تے رنج بخش بھی خزانے بخشنے والا بھی اللہ تے غم بخشنے والا بھی اللہ داتا بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ دستگیر بھی اللہ غوث سے بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اللہ بیماروں کو شفائیں دینے والا اللہ مقدمے سے رہائیاں دینے والا اللہ اولاد دینے والا اللہ نہ دینے والا اللہ دے کے چھین لینے والا اللہ زمین کو ہلانے والا اللہ وہ ہلانے پہ آئے کوئی روک کے تو دکھا چلو اسی تے بہت دور بیٹھے ہاں بڑی امام تم اسلام آباد تے بڑا نیڑے سی بڑی امام تے کھوٹی قسمت خری اسلام آباد علی نہ کر سکے پھر بالا کوٹ والوں کی نہ کر سکا اور ایک قسمت کھوٹی اگر اللہ کرتا ہے کچھ لوگ شاید نئے آئے ہوں تو بات الجھ نہ جائے ذرا دیر بھی ہو رہی ہے بعضوں کا تو جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں جی کھوٹی قسمت بڑی امام کڑی نہیں کر سکتا جی بڑی زیادتی کر رہے ہیں تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا کے لیے انصاف سے بتائیے عدل سے بتائیے اگر انصاف اور عدل آپ کے ضمیر میں ہے تو بتائیے میں نے ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیا کہ کھوٹی قسمت جو ہے یہ بری امام ری کر دیتا ہے ایک منٹ کے لیے میں نے مان لیا لیکن ہاتھ باندھ کے بندے آلوی پوچھنا چاہتا ہے کھوٹی کون کرتا ہے بولو. بولو بولو بولو بولتے کیوں نہیں ہو کھوٹی کون کرتا ہے اللہ کھوٹیاں کرنتے لگ گیا تیبری جڑا ہو اللہ ساما یحکم یا کتنے برے فیصلے کرتے ہو قرآن میں اللہ نے گیلا کیا قرآن میں مشرقین کا شکوہ کیا قرآن میں اللہ ساما یا کمون اور کتنے برے فیصلے کرتے ہو بہریاں شہیاں کی نسبت میرے آلے پاسے تے چنگیاں شہیاں دی نسبت اپنے مشکل کشا والے پاسے کھوٹی کون کرتا ہے بولو یہ کہ بری کرتا ہے مزہ آوے کھوٹی کون کرتا ہے چنیوٹ کے علاقے میں ایک بندے نے کہا میں اللہ دماغ پھر گیا نا اللہ میں اللہ وہ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ مرحوم ان کو بلوک بلا کے لے آئے کہ مولانا اس کو سمجھاؤ یہ کہتا میں اللہ انہوں بڑے دلائل دیتے ہو کہ کے گالی کو نہیں میں اللہ میں اللہ تو بڑے دلائل قرآن ادیس کے سارے وہ مانے ہی نہیں تو چنیوٹی سے فرماتے ہیں ایک جٹ اگے آئے جٹ جٹ آ مولوی جی ہٹو میں سمجھانا میں سمجھانا لوگوں نے کہا بھی یہ جٹ ذمہ دار ہے یہ کیسے سمجھائے گا جٹ نے کہا تلّا اس اسا کہا ہاں میں اللہ اچھا یہ موت حیات تیرے اختیار میں اس نے کہا بلکل میرے اختیار میں یہ بندے تھی مارتا ہے اسا کہ بالکل میں مارتا اس نے کہا میرا جوان پتر مارے ہی میں تے تیری تلاش ہی تج لبے امن اس نے جناب چادر اس کے گلے میں ڈالی ادو وٹ بھی چڑھائی جا آخر میں تے بڑی تلاش ہی چاہے میرا پتھر مارا تو جو آن پتر میرا اکلوتا اللہ بہر آئے نا اس خدا کیا خدا میں کوئی اللہ نہیں میں کوئی اللہ نہیں تو کھوٹی کرنے والا بھی اللہ اور کھری کرنے یہ نہیں کہ گردے میں پتھری ہو جائے مسانے میں پتھری ہو جائے تو للہ ٹون پیر دے کھارے دا سلام منو تے پتھری نکل جاتی ہے بندیال بھی پوچھتا ہے ڈالنے والا کون ہے ڈالتے بھی وہی ہیں ڈالتے بھی وہی ہیں پھر نکالتے بھی وہی ہیں بیمار بھی وہی کرتے ہیں پھر شفائیں بھی وہی دیتے ہیں مقدمے بھی وہی پھنساتے ہیں پھر باہر بھی وہی نکالتے ہیں بیٹے نہیں بھی وہ دیتے پھر بیٹے بھی وہ دیتے ہیں اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر سنو اور پھر سنو غور سے سنو اگر کھوٹی قسمتیں اگر قسمت کھوٹی کرنے والا اللہ ہے نا تو پھر کھری کرنے والا بھی اللہ اگر پتھری ڈالنے والا اللہ ہے تو پتھری نکالنے والا اللہ ہے اگر بیماری دینے والا اللہ ہے تو شفا پچنے والا اللہ ہے اگر جیل میں ڈالنے والا اللہ ہے رہائیاں دینے والا اللہ ہے اگر اولاد نہ دینے والا اللہ ہے ایک سو بیس سال کی عمر میں زکریہ کی گود کو ہرا کر دینے والا بھی اللہ قرآن پاک یہ منوانا چاہتا ہے جن نات کو پہلے دن سمجھ آ گئی آمن بھی ولن نشرے کا بے نہ ہم مان چکے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک الحمد رب اللہ السلامت و السلامت جن لوگوں نے دعا کے لیے پرچیاں بھیجی ہیں کہا ہوا ہے سب بیماروں کے لیے دعا کر لیجئے اللہ سب بیماروں کو شفا کامل ملا فرمائے جتنے بھی جتنے ہمارے, جتنے ہمارے بزرگ جتنے ہمارے بھائی جتنے ہماری مائیں جتنی ہماری بہنیں بہنیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جتنے بھی ہمارے بزرگ بھائی بہنیں مائیں چلے گئے ہیں مواعد تھے مسلمان سب تھے سب کے لیے دعا کیجئے اللہ سب کی مقفرت اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کو بخش دے ہمارے ڈاکٹر محمد اسلم صاحب ہیں جی ان کی والدہ محترمہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا جی ان کے لیے خصوصی دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بخشش فرمائے اگلا جہان آسان کریں جنت میں اعلیٰ مقام دیں قبر ٹھنڈی کر دیں اور پسماندگاہ ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں زلزلہ زدگان وہ مصائب میں جو شکار ہیں لوگ ان کے لیے دعا کر لیجئے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا کر دیں اپنی طرف سے غائبانہ طور پہ مولا غائب نے اپنی طرف سے اپنی رحمت اور فضل فرما اور یا اللہ ان کی دستگیری فرما ملے یا اللہ ان کی دستگیری فرما ان کی مدد فرما وہ صلی اللہ علیہ وصابیت میں یہ بھائی کتاب ہے فاتحت القرآن سورت فاتح کی تفسیر ہے پچہتر روپے اس کی قیمت ہے جن احباب نے لینی ہو وہ لے لیجیے مسلے والا جی سن <تصفيق> د